أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسوله إِلَّا الَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظلموا لوج اللہ ہر قسم حمد و سنا تعریف تنجیت تقدیس اس مالک الملک رب العزت لا لاشریک لائق ہے کہ جس کا حکم ہی در اصل حکم ہے اس ساری کائنات اندر اللہ رب العزت باہی حکم چل رہا ہے بغیر یا تو سکتا اللہ نے اپنے انبیاء کرام رام علیہ انسان کی ہدایت واسطے مبعوث فرمائے انہوں نے بھی آ کے اللہ کی طرف ہی لوگوں نے بلایا ہے اللہ کا حکم ہی انہوں نے سنایا ہے اپنی طرفوں کوئی ایک بات بھی انہوں نے ایسی نہیں کہی جا حکم اللہ نے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اندر خصوصی طور سے اللہ وحدولا شریف نے سورہ نج اندر فرمایا کو لوگوں کسی قسم کے شک اور صبح اندر نہ رہنا ونا یم کو عن ہوا یہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم این دے بارے اندر اپنی مرضی نل سامنے کوئی گل بھی نہیں کرتی اپنی خواہش سامنے بیان نہیں کرتے واہ جدوں تک ان میری طرف وہی نہیں آ جاندی میرا پیغام نہیں مل جانا میرا پیغام نہیں پہنچ جانا ادو تک یہ کوئی گلو دستے نہیں اندی زبان سے نکلنے والی ہر بات جدا تعلق دین نل ہے اسلام نل ہے ایمان نل ہے وہ اللہ کی طرف آئی ہوئی خدا کی طرف بیچی ہوئی حتیہ کے بعد اعمال اور افعال اللہ نے قرآن اندر ایسے بیان کر دیتے کہ بظاہر وہ کم پیغمبر کر رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ کم اللہ ہی کر رہے ہو جنگے بدر اندر کپارے مکہ اور عرب مسلمانوں کے سامنے مسرکین آئے سب بندی ہوئی حکم ملیا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم جو ایک مٹھی مٹی دی ریت بھی پھر لو آپ کے کھڑے نے اتو ایک مٹھی ریت دی اور باری ایک کینکری ملیا اندر مٹھی فرمایا ہوں میرا نام لے کہ ان طرف کے ذرا یہاں کی طرف یہ مٹھی ہے سر پھینک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت فینکی وہ مٹھی چلائی اللہ نے قرآن اندر فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹھی تصا خود نہیں چلائی تا رما یہ پیچھے اللہ کا حکم سی ایک ہزار کی تعداد اندر مکہ اور مسرقی عرب سامنے سب آ رہا ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے ایک مٹھی ریت دی اور باریک کنکریاں دی کنکڑیاں ہر شخص نے محسوس کی تاکہ وہ ریت میری اکی اندر جا کے پہ ایک حدیثِ قدسی ہے کسی ہے اندر اللہ شریق فرما نہیں کہ میرے بعض بندے ایسے ہوں دے میں ہاتھ بن جانا میں اپنے بندے کی اکھ بن جانا میں اپنے بندے کا کن بن جانا میں اپنے بندے کی زبان بن جانا میں اپنے بندے کا پیر بن جانا اللہ کرما کے یہ دے تو کی مراد ہے کہ میرے اس بندے کا ہاتھ ہلدا نہیں جبوں تک وہ میرے کو اجازت نہیں لے لگتا جدوں تک میں حکم نہیں دے. اس میرے بندے کی دی اک دیکھتی دی نہیں جدوں تک میرے حکم نہیں مل جاتی وہ سنگ نہیں تک میری اجازت نہیں ہوں گی وہ سوچتا نہیں جدوں تک میری اجازت نہیں مل جاتی وہ چل رہا نہیں جدوں تک میں حکم نہیں دی ایک عام مومن بندے کی مثال اللہ نے بیان کی تھی پیغمبر السلام ہندوسلام دی شخصیت اور دی ذات گرامی نظر ذرا دیکھو کن اللہ دا حکم چلتا ہوگا وہ اپنے رب کے متی اور فرما بردار ہوں گے اپنی مرضی کوئی گل نہیں کرتے دی. دین دی کوئی دانت اپنی مرضی نہیں دستے حتیٰ کہ ایس کئی مثالوں موجود ہیں حدیث اندر کئی واقعات موجود ہیں کہ کوئی سوال کرالا آ کے سوال کردہ ہے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم Hayır, اگر اس بارے اندر اللہ کی طرف پہلے کوئی تعلیم مل چکی ہے کوئی حکم آ چکا ہے کہ آپ نے وہ ورنہ درن نے فرمایا ہے انتظار کر اسی تو بہت بڑا عالم سمجھنے ہیں نا کہ جن کوئی بھی سوال کیتا جائے وہ فٹ او دا جواب دے یہ کوئی کمال نہیں یہ کوئی خوبی نہیں کسی عالم کی عالم وہ ہے جا سوال کیتا جائے کہ وہ صحیح جواب دے رہے، اگر پتا ہے تحقیق موجود ہے تو جواب دے دے رہے، ورنہ یہ کہ میں تحقیق کر کے دسا گا یہ عزت ہے ان یہ بے عزتی تصور نہیں کرنا چاہیے نہ خود چاہیے کہ اگر میں فورن جواب نہ دیتا تو لوگ میرے بارے اندر کی کی اگر جواب تعلق رکھتا ہے قرآن اور بغیر تحقیق دے قرآن کا کوئی, کوئی مطلب دیا کر دیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فسر القرآن دے جس شخص نے اپنی مرضی قرآن دی تفتیر بیان کر دی نے کوئی مسئلہ پوچھا اپنی مرضی مسئلہ بیان کر دیتا کہ قرآن اندر موجود ہے کوئی آئٹ پڑھ کے او دا حوالہ دے کے اپنی طرفہ او تشریح کر دیتی فرمایا سالیہ ببا مکا دا رو شخص ہے اپنا ٹھکانا ڈر بنا لگا جی کسی مسئلے کا تعلق ہے حری پاک نا حدیثِ على صاحبِ صلات و السلام. اے والا کر کے آپ نے اے فرمایا حدیث اندر اس طرح فرمایا من قذب علی من النار جن میرے سے ایک بھی زندگی اندر جھوٹ بول دیتا میں کوئی بات نہیں کہی اور میرا نام لے میں کوئی کم نہیں اندر بنا لینا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون سوال ہوتے جی اللہ کی طرف حکم آیا ہوں کہ آپ کا جواب دے دیں جی حکم نہیں آیا تھی آپ فرمان انتظار کر یاد ہوا دوست بزرگ نو ایک حدیث بیان کی سلسلے اندر ایک سائل آیا انہیں آ کے اللہ اللہ یہ وسلم, اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رومی چلہے ٹکڑے زمین کا کہڑا حصہ زیادہ بہدو بےکا ساری روئے ٹکڑا پسند ہے سوال پہلی دفعہ ہوا ہے اللہ کی طرف کو کوئی ایسی اتلا نہیں پہنچی ہوئی آپ نے ساحل نمبایا انتظار کر دے ساحل بیٹھ گیا جبریل امین اللہ کی طرف جواب یہ آئے آ کے ارج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحل نے سوال کیتا ہے لیکن ادا سوال کیتا ہے تصویر کا ایک رخ سامنے رکھتا ہے کہ ساری روئے زمین جو اللہ نو محبوب ترین جگہ پیڑی ہے اس سوال کا دوسرا رخ یہ ساری روئے زمین جو اللہ کی نگاہ بدترین جگہ کہڑی اللہ نے پورے سوال کا جواب دے کے بھیجا ہے کہ ساری رول زمین جو مسجدہ اللہ سب تو پیاری جگہ دے. مسجد جانا تعلق آہستہ آہستہ ختم ہوں چلا جا رہا ہے اور جن کسی مسجد دی طرف آدھا یا جانا دیکھ لیے حقیر اور زلیم سمجھنے ہوں سوسائٹی اندر معاشرے اندر کوئی مقام نہیں سمجھا جاتا کہ چڑھو جی یہ مسیبڑ یہ تو ملا یہ مولوی پہلے سے جانا حکومت کا نشا سی سن ہوں اے بات عوام کی یہ تو مسیطڑ ہے یہ پتا ہو سچ فرمایا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ ہمیشہ اپنے بادشاہ چلتے جو حکمران طبقہ کرتا ہوجیب نگاہ دیکھتا ہے اللہ نے فرمایا و نوال لا فضل چلو کہ میرے بندے جسے ملامت والے اور ملامت تو نہ ڈرنا کوئی حکیم سمجھتا ہے کہ ان خاطر اندر نہ لیا یہ اللہ سرما دے میری رحمت ہے میں جلد سے چاہ نہ کرنا کہ وہ ملامت ذہن نظر ہی نہیں کہ میرے بارے میں اور بہترین جگہ مسجد ہے یہتقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مسجد ساری روئے زمین تو بہترین ٹکڑا ہے کہ جہاں تعلق مسجد نہ لے وہ ہے وہ سارے انسان کا بہترین انسان ہونا چاہیے پھر دوسرا جواب دوسرا رخ کہ ساری زمین زمین امین طرف ہیں الاسواق چاہدوں نہ سوچتے ہوئے بھی انسان کوئی اندر ہونا آنا خطرے تو خالی نہیں اسی واسطے ایک دعا سکھائی کہ جس ویلے بازار اندر ضرورت نکلو جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو نہ اللہ معاف کرتا چلا جائے گا بہو واہر <قدیل> فرمایا جب ضرورت نکلوا لیا گا. اللہ ماف کر دینا بہرحال میں کر رہا تھا کہ پیغمبر بھی علیہ ہی مسلم اگر اللہ دی طرف سوال کا جواب موجود ہوں تو جواب دے دے سن ورنہ انتظار کرن کے حکم دیں انتظار کر اللہ دی طرف جواب آوے تو میں تینوں یہ ایک ہو بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر آئیں مل رحب ہوں پیگمبروں غیب کا علم ہے وہ سوال کرنے والے نے سوال کیتا ہے کہ ساری روئے زمین چ بہترین اور محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک کیڑی ہے اگر غیب کا علم ہوں تو آپ فورن جواب نہ دے دیں وہ کرواؤں گے کہ شہر جا انتظار کر بیس سوچتے نہیں ابھی ایک ایک ایک ایک مسلے نکلتے ہے سینکڑے مسائل چکتے حدیث بیان کرنے کر پہلو فرماند نے ایک لہو تم اگر یہ مسئلہ قرآن اندر دیکھنا تھی اے آیت پڑھ لو ایک آیت سینکڑا مسائل اور کرتے اگر تو ادا دل کرے قرآن سے خاصیت ہے رسالت کا منصب ہے کہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کیتی جائے مگر اللہ کے رکن کے مطابق رسول دی شان خلاف ہے اے بات کے او کوئی کم اپنی طرف صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے مثلا ایک دفعہ پوچھا گیا اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بعض اندر آہستہ کعت فروان دے ہو بعض نمازاں اونچی اور بلند آواز نال کرتے یہ پوچھا گیا آپ کو زہر اور اصدیا اندر امام آہستہ کراس کر مغرب دیا پہلے دو رختہ اندر اشا دیا پہلیاں دو, اندر،, پہلیاں دو اندر اور صبح کے دونوں مرض بلند آواز رات کر دان صحابہ نے یہ سوال کہ آپ ایسا کیوں کر ہو؟ کیا اپنی مرضی نہ آپ نے یہ مختصر ترین جواب دیا فرمایا ہا کازا امر ربی میرے رب نہیں مینو اس طرح حکم دے ایک مومن واسطے سے یہ جواب کافی رکھوں سے تنقید نہیں نشانہ نہیں نہ بنایا جا سکتا کہ انہیں اے حکم کیوں دیتا اے اس طرح کیوں نہ دے دے اس طرح کیوں نہ کر دیتا اے تے کوئی بدبخت انسان ہی ایسا کر سکتا ہے ایماندار کو اے توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اللہ دے کے کسی حکم دے بارے اندر ایسا کرے اللہ کا حکم سنا رہی فرمایا ایمان دعوی کرنے آپ سنا اور مومن کہ اللہ اور اللہ کے رسول تو پیش قدمی کی کوشش نہ کرنا جب اللہ کے اللہ کے کوشش نہ کرنا کی مطلب یعنی جو مسئلہ جو حکم اللہ کے اللہ کے رسول جس شکل اندر تے ان شکل اندر قبول کر لینا پسند کر لینا اپنی طرفوں کچھ ملان کی کوشش نہ کرنا اور واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دی فرضیت کا اعلان فرمایا پرانی مجید اندر اللہ نے حج دی فرضیت کی تھی اللہ نے صاحب حیثیت آدمی آدمیت رکھنے والے آدمی تے. بیت اللہ کا حج فرض کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ نے کوئی بہانہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں رہنی چاہیے ابھی تو بڑے بہانے تلاش کرنے لگ پینے پہلے اے کم کر پھر او کر پھر او کر لئیے آخر تے آج سے اج واستے بھی چلے جا گے اگر اس ویسے پیسے ہوئے حج دی نہیں ہو مل مل جی نے جن تو اللہ توفیق تو استطاعت ہو صلی اللہ علیہ وسلم توفیق, او توفیق ہے حج کر سے گئی فرمایا طرح جی کر دے یہ بن کے مر جائے او کر عیسائی ہے بہانے بنا رہتا حج مقدم کر رہا کہ پہلے اے پوری کر لو اے کر لو اے کر لو پھر جی حج نہ لے جائے گی آپ نے جی پہلے حج کی فرضیت جان کی آپ ہی جدید اللہ تعالیٰ عنہ بات سن کے اللہ نے صاحب حیثیت مسلمان کے بیت اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نکول صلی اللہ علیہ آپ نے وہی بات سن لیكن ہاں انہیں یہ سمجھا کہ شاید میری بات آپ تک پونچی نہیں کیونکہ جواب نہیں کوئی آیا دوبارہ پھر اسی كلے آؤن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہر سال اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کس نے فرمایا کہ جس حد تک اللہ کے اللہ کے رسول نے سامنے رکھے اسی ہوگی جنہوں نے حکم دے دیں این من لو اور ہی کامل اور مکمل سمجھ لو جلندر کے بعد موجود ہوئی چاہیے حکم اللہ نے اللہ, اللہ رسول کی فرماداری کی اطاعت فرما ہی اللہ کی اطاعت ہے جنہوں حکم اللہ سے اللہ کے رسول کی طرف آ گیا وہ ہی ہے انسان اپنی دہلی اس طرح مزید اگلے سوچنے پر اجازت ہی نہیں پھر یہ ہونے شروع ہو جانے منطقی نتیجہ کچھ غور سوچن کا نکلتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے رسول نے اس طرح فرمایا ہے کہ یہ گل اگر ایسا ہو جائیں کہ تو ٹھیک نہیں یعنی یہ زبان تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن وہ وکیل ظاہر کر رہا ہے کہ یہ گل اللہ کو یاد نہیں آئے ان نہیں آیا حکم کر دوسری جگہ سے اسی بات میں فرمایا رسول نہ اذا اللہ چیز کا فیصلہ کریں کسی بات کا حکم بھیجی حق نہیں دیتا اللہ <سؤال> کے اللہ کے مقابلے بھی کبھی پیغمبر کے بارے میں کس طرح کا سکتا ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی کرنے کو انہاں ہر طرح کا ہے رسول الا ليطاع باذن الله فرمایا اساں جنہیں رسول جن کا رتبہ تجھے انہی نفسبہ ات تقاربہ ہے منصبِ رسالت دا کہ اللہ کے حکم دے ماتحت کوئی نہ ہرگز بنن چاہے انہی اطاعت اور سماع داری کی تھی ایک اصول یہاں کا بیان فرمایا رسوے مقبول صلی اللہ علیہ تمام عطا کہ مخلوق انسیہ دی نافرمانی کی دی حد پروانی شروع ہوتی ہے مخلوق کی پرنا برداری بھی ہاتھ کے ختم ہو جائے مخلوق یہ دی دی مطلب ہے کہ نافرمانی کا کوئی حکم دینا ہی نہیں مرنہ کو اللہ کا نمائندہ بھی رسول اللہ بازی رایات کے مطابق انہی تعداد اکلاکٹر ہی حضار کے قریب ہے انہی ہوں اس کو زیادہ ہوں یا اس کو قدر جنہیں رسول کی انواحنے پہتے ہیں اس سارے ہمیں سارے بچر سا ہندے کا انسان ہے حلیق مصدلہ اتا جا تکاوہ ہے رسالت دوسرا تکاوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اپنی رجینا منا کے دیکھتے کے کلومت رہی گیا ایسا انعام نہیں کسی شرط مقرر اپنے اپنے دوستیا اللہ نے اپنے اللہ حضرت جبریل اللہ کے حکم نال آپ مسجد افسر لے کے جائے براک تو اترے نبی کریم صلی اللہ والے حضرت جبریل علیہ السلام نے براہک پکڑیا اور او کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے اوتھی بنیا سواری دون حدیث مناسب جگہ تے بنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اکسا دے صدر دروازے تے انہی دے تک پہنچ گئے مین گیٹ جہاں مسجد تے تشریف لے گئے اس طرح اندر دیکھا تو ساری مسجد بیت المقدس مسجد مقصد قبلہ اول اور ساری مسجد دے پری ہوئی ہے کوئی گنجائش نظر نہیں آ سفا بنا کے تے اللہ کے بندے اگچے اور وہ کون تھا حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسا علیہ السلام تک سارے انبیاء اللہ نے سے وہ سفا بنا کے بابوزو ہو کے انتظار کر رہے ہیں کہ اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا آپ ہوں بائیں باہیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی جگہ خالی نظر آ رہے تو میں بھی اتنے بیٹھ جاؤں کیونکہ ایک ایسی بابرکت مجلس ہے ایسے کرینے تلیقے اور طریقے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اینی دیر چبریلی امین بھی پہنچ گئے آپ کے قریب آ کے ارض کی محمد لے چلو آپ سے تشریف لے گئے اللہ نے ایک پروگرام بنایا ہوا اللہ دے علم اندر تے وعدہ لین لگے اے ساری بات موجود ما ہے کا جو ہو رہا ہے وہ بھی جانا ہے جو آئندہ کدی بھی ہونا ہے وہ بھی پتا ہے آپ جس ویلے مسلے سے تشریف لے گئے آپ حکم مل رہا کہ دو رکت نفل پڑھاؤ آپ نے امامت کرائی اور کے نماز اس وعدے کی عملی شکل ہے کہ اگر تے پاس محمد پیغمبر آ جان صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تصا اپنا طریقہ نماز اختیار نہیں کرنا اللہ بہتر جاند ہے انہوں نے کی طریقہ تھی نماز نماز رہی پہلے انبیاء کے دور اندر بھی فرق تعداد طریقہ کی, کی سر رقطر یہ اللہ ہی بہتر ہے یہ جی ساجی نماز ہے یہ تو محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اندر آئی نا ایک شکل اندر پہلے امتوں کی نماز کس طرح کی سی یہ اللہ بہتر جان لیکن آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے طریقے نل نماز نہیں پڑھی بلکہ اس طریقے نل نماز پڑھی ہے جہاں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو بھی آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروا دیتی اللہ نے چل شاہ تو تیسرا تقاض رسالت اطاعت اور فرما ہے اللہ نے حکم کے مطابق چوتھی بات اور بڑیاں بڑیاں باتوں چ آخری بات رسالت اور نبوت تقاضیاں اے ہے نبت کے تقاضے معصوم ان الخطا سمجھیے کہ اللہ نے گناواں تو اپنے پیغمبر ہر لمحے خود بچائی رکھا اللہ نے بچائی رکھی انسان از خود کسی گنا نہیں بچ سکتا پیگمبر اللہ گنا نا فرمانی تو, تو, تو بچا رہا خود انسوم رکھا نو اے فتنہ دنیا اندر موجود ہے کے بعد لوگ پیغمبر تو علاوہ کسی ہوسوم معصوم سمجھتے معصوم صرف پیغمبر ہیں پیغمبر تو علاوہ ابو بکر بھی معصوم رضی اللہ تعالی. ابو بکر دی شان کوئی معمولی شان ہے ابو بکر کا مقام کوئی ایون مقام ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی نو ہر امت اندر ایک ایک صدیق عطا فرمایا ہر امت اندر ایک صدیق اللہ نے پیدا فرمایا صدیق دے ماہ سچا نہیں بلکہ صدیق دے دہنے یہ ہے کہ پیغمبر نے جو بات کہہ دیتی ہے پاؤن وہ تسلیم کر کے وہی صداقت مان لیا کہ جو کچھ کیا سچ کیا صدیق کا مرتبہ ہی یہ ہے کہ اپنے نبی دی، اپنے پیغمبر کی ہر بات کی انہیں فورن تصدیق کر دی فرمایا ہر نبی نو اللہ نے ایک صدیق عطا فرمایا ہر امت اندر ایک ایک صدیق ہوا اللہ نے فرشتہ فرمایا کہ سارا امتان کے صدیقاں دا ایمان ایک پلڑے اندر پا دیو ابو بکر دا ایمان دوسرے پلڑے اندر رکھ دیو تے پھر وزن کرو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے دا ایمان ایک پاس ابو صدیق دا ایمان ایک پاس جس ویلے فرشتیاں نے وزن کیا ابو بکر صدیق دا ایمان, ایمان سارے ابو بکر کوئی معمولی شخصیت یہ تو قیامت دے دن پتا چلے گا نا جس ویلے دے, دے محاسن مراطے دے درجات ان ملنے والے ان آمات سامنے ان کو پھر پتا چلے گا کہ ابو بکر کس حیثیت دمالک کی رضی اللہ عنہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کی تھی پیغمبر کے بعد ابو بکر بھی معصوم نہیں یہ ہے صحیح ایمان ایک مسلمان بارد. کہ معصوم اگر ہیں تو صرف اللہ کے نبی ہیں اور انہوں بھی اللہ نے بچا کے رکھے گنا دیکھے وہ بھی بشر سن انسان سن آدم علیہ السلام دی اولاد سن بشریت دے سارے تقاضے انہوں نے موجود سن اللہ نے انہوں نے حفاظت کی تھی اور انہوں نے گناواں تو خود بچا کے رکھا اور نبیوں تو بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں جی حفاظت دا اللہ نے اس طرح ذمہ لیا ہوگا یا وہ اہتمام خود ہو گناہ نہیں ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم وخیر التوابون آدم علیہ السلام دا ہر بیٹا اور ہر بیٹی بے علیہ السلام علاوہ پیغمبرانے کل بنی آدم آدم دا ہر بیٹا اور ہر بیٹی خطاؤن ہیں خطاگاروں ہیں، پیارے نے غلطی ہو جاندی ہے اپنے رب معافیاں منگنیاں شروع کر دیں توبہ کر لیں اللہ میں گیا اللہ میرے کو ایسے نافرمانی ہو گئی اللہ اے حکمت کر کر او اللہ نو بڑا ہی پیار ایک حدیثِ دے میں کر تو الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرما دین کہ اے آدم دی اولاد علیہ السلام اگر تھی گناہ نہیں کرو گے میرے معافیاں نہیں منگو گے تے پھر میں تو انو مٹا دیاں گا تاری جگہ پہ کوئی ہور ایسی مخلوق لیا کے بسا دیاں گا جی غلطیاں کرے گی تے میرے کو مافیا منگے گی یہ مطلب بھی یہ ہے کہ ابھی سارے گناگار ہاں وہ انسان ہی نہیں جیسے کوئی غلطی نہ ہو اللہ نے خود ہے غلطیاں تو اللہ نے انہیں حفاظت فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوری سورا یوسف انہوں نے نام سے اتار دیتی اور تفصیل نل بیان کر دیتی فرمایا کی سو لکھا جام تاریخ ہوا ہے مصر کے بادشاہ کی بیوی والد اللہ فرمانے کہ وہ اپنے مکر فریب کے مطابق یوسف آئی اسلام نا کے ایک کمرے اندر بند ہو گئی تنہائی ہو گئی انہوں یوسف کو پیش کر دیا اور یہ لفظ قرآن نے نقل کیے نے کہن لگی ہے لکھ یوسف ہوں کس بات کا انتظار ہے ہوں کی اڈیق رہے ہیں برائی کی دعوت دے رہی اے تلق. ان کس پاس کا انتظار ہے اللہ فرما رہے ہیں یوسف بھی سارا بندہ تھی، بشر سشر انسان زلخا اپنی کوشش کر رہی ہے یوسف علیہ السلام وہ نرگے اندر نے انہوں نے ایک جگہ پہ انہیں قید کیا ہوا ہے اپنے قابو کیتا ہوا ہے لولا برحان اگر یوسفان یوسف اللہ نے بچا لیا اجے نبی بنے نہیں نبی پیدائش تو لے کے اس دنیا تو رخصت ہون تک اللہ اپنی حفاظت اندر رکھ یوسف اجے نبی بنے نہیں نبت کا ایلان بہت ہی چند ہے اجے سے یہی حیثیت ہے نا کہ ایک غلام ہے دکھتا دکھتا ایسے آ گیا بڑا خوبصورت اور بڑا حسین و جمیل ہے علیہ السلام اور واقعی بہت خوبصورت سن اپنے زمانے اور اپنے دور سے سارے لوگ حسن چھدا حسن اللہ نے یوسف کو دیکھتا ہوا علیہ سلام کن خوبصورت ہونے حسین و جمیل ہونگ یہ حیثیت ہے لیکن اللہ پہ جانا ہے نا کہ انہوں میں اپنا نبی بنانا انہیں نبو اعلان کرنا لوگوں کی رہنمائی کرنی فرمایا والا قد وحمد لولا برحان رب انہوں کمرے اندر بند کر کے برائی کی دعوت دے رہی ہے کہہ رہی ہے کہ یوسف ہن کس بات کا انتظار ہے کون دیکھ رہا ہے اللہ فرما دے اگر سا اس ویلے برہان ساری دلیل راوٹ والا سلسلہ نظر نہ آیا ہوں یوسف چونکہ بنتا یوسف نس بے حیا اور برائی تو بچا لیا اللہ نے بچایا اور یوسف علیہ اسلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھی فرما عجیب انداز اندر آپ فرما دے یوسف تیری کیا بات ہے یوسف تیرا کیا مقام ہے ان کریم ابن کریم ابن کریم ابن یوسف یوسف تیری کیا شان ہے کہ تو بھی پیغمبر تیرا باپ یاقوب بھی پیغمبر تیرا دادا اسحاق بھی پیغمبر تیرا پردادا ابراہیم بھی پیغمبر ارے <تصفح> <تصفح> <تصفح> بغیر کسی وقسے دے بغیر کسی بریک دے یوسف پیغمبر باپ پیغمبر دادا پیغمبر پردادا پیغمبر <تصفح> اللہ اکبر کبھی <قبیرہ> اس یوسف پیغمبر کی بات اللہ بیان فرما رہے نے کہ جے اسینا بچاندے تے ہو سکتا تی یوسف غلطی کر بیٹھ دا اللہ بچاندہ رہا پیغمبران میں اللہ نے معصوم رکھیا اپنے نبیانو علیہ مستلام یہ عقیدہ بڑا اہم عقیدہ جے کہ گنامت تو معصوم صرف پیغمبر ہیں پیغمبران تو علاوہ کوئی اور انسان گنامت تو معصوم ہے یہ فتنہ ہے ایک بہت بڑا موجودہ دور دا بارہ گن کے دسے جانا بھی معصوم فلاں بھی, بھی معصوم پلان بھی معصوم اللہ کے نبیا تو سوا کوئی گلاوا تو معصوم نہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں جدی اللہ نے نبیا کی طرح حفاظت کی ہو خود بتا لیا ہو. رسالت اندر شرک ہو جاتا ہے اگر کسی ہور بھی معصوم سمجھ لیا جائے کلمے <تصفح> نے دو حصے میں یاد رکھنا ایک حصہ توحید نل تعلق رکھتا ہے, رکھ ہے تو رسالت ہے اللہ کی ذات دی صفات اندر دی افعال اندر کسی نے شرک کرنا صرف شرک کہلانا ہے اور پیغمبر کی صفات پیغمبر کی ذات اور, اور اللہ شرکالی شان دیکھو نڈن والے نقطے کھڈے کلمی سامنے رکھ کے ذرا غور نال پڑو اور دیکھو لا الہ الا اللہ جن حروف بھی ہیں کسی کے تھلے یا کوئی نقطہ نہیں محمد الرسول اللہ کسی ہرتے یا تھلے نقطہ نہیں اللہ نے شریک بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پھر عمل اللہ دان ہاں قابل قبول ہے کہ جی سرکو عید ہو سرک فر رسالت کا مرتکب کوئی شخص پیغمبر دے مقام پہ کسی پیغمبر دی شان کسی سمجھ لو رسالت ہو گیا ایسے شخص کا بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں امرنا کو بولنے ہو تو یہ چوتھا تقاضا اور آخری تقاضا ہے جہے بڑے بڑے تقاضے نے رسالت کے سارے نبی بشر سن انسان سن اللہ کے نیک ترین سال ترین بندے سن ایک بھی نبی انسان نہ تو علاوہ کسی اور مخلوق چو نہیں آئے نمبر دو نبی اللہ نے خود نے, نہ الیکشن کروایا ہے نہ کوئی دور لگوائی کہ جہاں اگے نکل جائے وہ نبی بن جائے اللہ خود اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق جنہوں چاہ دریا نبی بنا ہے نمبر تین ہر نبی اپنے دور اندر متاث واجب سی ضروری سی وہ تو بغیر کوئی شخص مسلمان دعویٰ نہیں کر سکتا اور نمبر چار نبی معصوم انل خطاطن ان انہوں کوئی غلطی کوئی گناہ اللہ کی کوئی ناقربانی وہاں کو نہیں ہوئی اللہ نے انہوں نے خود بچائی رکھا اور تو علاوہ ساری روئے زمین اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں جہدے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہوئی یہ عقیدہ جنہاں جو صحیح نہیں ہوگئے گا عمل اللہ دہاں قابل قبول نہیں ہونا اللہ میں نو توانو قیامت تک ان والے لوگانو توفیق عطا فرماوے کہ ساتھ عقیدہ درست ہو جائے ساتھ عقیدہ صحیح ہو جائے تاکہ عزیز صحیح رستے سے چل کے جو عمل بھی پھر کریے وہ اللہ قبول فرماوے اور قیامت دے دن وہی قیمت مل جائے وہ دیتے انعام مل جائے وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالم محسوس بھی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ساری معیشت دنیا اندر سارا رہنا تنگ ہوندہ جا رہا ہے اللہ نے پرانے مجید اندر چودہ سو سال پہلے یہ سبب بیان کر دیتا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے معیشت اور گزران دے تنگ ہونے وجہ بیان کر دیتی ہوئی ہے مایا ومن آتم کا مہا جا سڈے قرآن کو سڈے ذکر تو ساری یاد تو سڈے حکم تو منہ مو موڑ لینا ہے نا؟ روح گردانی کر لینا ہے رخ بدل ل وہی دو سزا دیا گے ایک سزا دنیا اندر دیا گے دوسری آفرت اندر دیا دنیا کی سزا کی ہے تو ان لہو مئی شتم کا ابھی وہ زندگی تنگ کر دیا گے وہ گزرام تنگ کر دیا وہ پریشان رہے گا جہے کام کی طرف دیکھے گا وہی ادھورا جہی چیز دیکھے گا وہی کوئی نہیں جن تلاش اندر نکلے وَإِنَّ لَهُ دو چار ہاں کی اے دی وجہ موجودہ حکومت ہے یا کچھ اور ہے اصل اے دی وجہ اللہ دے دین تو ہے اللہ دے دین تو دوری ہے اللہ دن نافرمانی ہے وہ ہوں اللہ او دی شکل بدل بدل کے کسی طرح بھی سارے تک مسلط کر دے بے. وجہ یہی ہے کہ اللہ تو بیگانے ہوں چلے جے اللہ کے جین تو دور اختیار اختیار کرتے چلے جا حکمران طبقے بھی اپنی بد بختی کے بارے اندر کچھ سوچنا چاہیے ان بھی بڑی ذمہ داریاں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے ابھی وہ پڑھنے اور حاکم بنے میری امت معاملات ہوا کا بے میری امت کرے مہربانی کرے ہمدردی کرے ہوئے فکی اللہ مہربان ہو جا جا میری امت دا حاکم بنے میری امت دا نگران بنے وہ معاملات میری امت وہ حق چشکا علیہم او وہ تنگ کرے ان کی حق تلفی کرے اللہ تو تنگ کر دے ابھی یہی دعا کرنے اللہ جہاں تیر پیگمبر کی امت نظر تنگ کر لیکن یہ رسی دراز کیوں ہوئی اللہ کی طرف روح گردانی اللہ کے دین تو بیگانگی کی وجہ ایک سزا سے ابھی بھگت رہے ہاں دیکھ رہے ہاں وہ گزر رہے ہیں دوسری سزا بڑی سخت ہے خدا نا خاصتا ابھی ہن بھی نہ سملے اپنے آپ کو نہ روکیا بے راہ روی تو بے گانگی تو. بے دینی تو اللہ جی نا فرمانی تو وہ سزا ایسی سخت ہے کہ پھر وہ بدلن کا یا وہ ختم ہون کا کوئی امکان نہیں وہ سزا یہ ہے فرمایا ون سر ہوں یو جنہیں دنیا اندر سڈے دین تو سی قرآن تو سی ذکر تو منہ مو موڑ لیا دنیا دی زندگی گزارا گے اور چیخ کا ہوا چیلانہ ہوا واہ ویلا کرتا ہوا قبر چو نکلے گا اور کہہ رہا ہوگا رب لے مسر تنی ہاں وقت کن تو بسیر آ اللہ میری آخی نی ہو گیا میری نظر نو کی ہو گیا میںنک بھی نہیں لگائی اج یہ اکی کی ہو گیا میری نظر کیوں ختم ہو گئی میں جواب ملے گا ذرا اپنی دنیا کی زندگی یاد کر تیرے سامنے سڈیا کنیا نشانیاں آئی تیرے ارد گرد ساری ذات میں کن ثبوت موجود سن ایک ایک چلایا نہیں سی جا سکتا. تو او کوئی نشانیاں جدر تیری نگاہ تھی تو نظر بند کر لینا سر آسمان کدی ہی... اپنے پیرا والے دیکھ کے زمین بنائی اٹھا پن سی تیرے سامنے ساری نشانیاں تو تکھی بند کر لینا رہ دنیا سے تھی بند کر لیے کل آؤ میں تم ساج اصری آئیے آؤ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیے دین دی طرف روح کردانی جہی ہے اللہ دی فرما برداری اندر بدل لیے ادمے اعتماد کا دی بھی ضرورت نہیں سا رب سڈے تے زیادہ مہربان ہے بندہ جنا اپنا خیر خاں ہے نا یہ پتا نہیں کنے کروڑ ہاں درجہ زیادہ اللہ دے پھر وہ خود ہی بندوبست کر دے گا سانو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہنی اگر ساحل معاملہ صحیح ہو جائے سارا تعلق درست ہو جائے اللہ سانو سان دو اچھ اتنا وزیر آباد کے قریب ایک کبا ہے نظام آباد اتوں کی ایک مسجد نئے سرے سے تعمیر کی دی جا رہی ہے مسجد ساری زندگی تعمیر ہوں رہی نے ضرورت انہوں چلتی رہ تعاون کرنا ہے اللہ تزائے خیر ادا فرماوے ہر